بسم اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد خران اور میدان عیش اور طام خران شمح <تصفح> اور بغتاؤں صاحب ان شاء اللہ کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس فقلاوت میں ہے اور فقلاوت میں سے آشا نئے باپ بابن بابن فی شرب الخمر یعنی شراب نویشی کا بیان کے بعد نے بیان ہاں جی عربی زبان میں عصم میں باب دروازے کے معنیٰ میں آتا ہے فی مے کے معنی میں شرب پینا خمر شراب یعنی شراب پینے کے بارے میں جو باپ ہے تو باپ سے مراد ایک دروازہ اور دروازے سے بھی انسان دروازہ یعنی کسی گھر کے اندر جانے کے لیے بھی دروازہ ہوتا ہے کسی مطلب کے اندر جانے کے لیے بھی تو اس لیے ہم جو ہے شراب نوشی کے بارے میں جو بحث کرنے کے لیے لفظ باپ اسمعل و تمام اباب میں ہاں مراد جو ہے یہاں ہم بیان کے معنی میں باپ بے نے بیان تو شراب نویشی کے شریع احکامات کے بارے میں یہ شراب نوشی اور دوسرے نشاور چیزیں حرام ہیں یا نہیں ہیں اور ان کا علنی پئیں تو کیا سزا ہے ویسے چھپے ہیں تو کیا سزا ہے ان کے شرعکام قرآن آج سے بھی یہاں ایک اچھا ذکر فرمائے ہے سب سے پہلے شاہ شلیہ رحمہ کا یہ فق الحب میں پورے فق میں آپ کا روی شنا آیا ہے ہاں جی تو ہمارا باب المکتب سنساری مکتبِ, سار مکتب سکنا کا یہ باب بابشر الحمدل کا پہلا درس ہے اور تارباً یہ بھی انشاءاللہ دو درسوں میں یہ باب میں ختم ہوگا پہلا درس ہے اور یہ باب شروع شرب الفی الحمد یہ باب نمبر اکیس ہے ہاں جی یہ باب نمبر اکیس ہے فق الحبت کا تو شاشد علیہ رحمت کا ہمشاء فکم روی رویش کہ آپ اگر اس مسئلے سے مربوط اس باپ سے مربوط قرآن آیات ہو تو ایک دو آیت آپ ضرور اس کے شروع میں ذکر کرتے ہیں اور اس کا وہ ذکر کرنے کے وجہ بھی ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھائے کہ یہ فقہ الب کے احکامات میں نے قرآن پاک سے استعمال کیا ہیں اور میرا منبع اور سرچشمہ جو ان احکامات کو آغاز کرنے کا قرآن پاک ہے ہاں اس بات کو سمجھانے کے لیے اس لیے جو ہے ہاں جی عالم اسلام کے جو ہے فقہی مکاتب میں اس کو جس کو جو ہے مناو فقہی بولتے ہیں یا ماخذ فقہی بول جاتا ہے یا معاخذ احکام شرع ہاں جی تو وہ جو ہے کیا ہے اس سلسلے میں تمام عثمان اتفاق ہے ایک تو قرآر ہے پھر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہمارے لئے احادیث عمہ علیہ السلام بھی ہیں پھر اور ایک ماخذ حکم عقل پھر اجماعک المت شاست کے نظر میں امت کے جو اہلِ علم و دانش عالیہ عدد ہیں اور, اور, اور ساتھ ہی جو ہے ایک ماخذ محصوص لوگوں کے لیے جو اہلِ طریقت ہیں ہاں جی جو شریعت طریقت کے تمام رومزاد سے آگاہ ہیں کشو کے منزل پر پہنچا ہوا تو ان کے لیے کشو شوت بھی ایک ماخذ ہے لیکن وہ انہیں لوگوں کے لیے جو اس مقام پر ہے وہ سب کے لیے نہیں تو اس لیے شاشد عالیہ رحمت جو یہاں پر باب و شراب شرب الرحمن میں, میں سب سے پہلے آیات تو ذکر کر رہی شراب نبیشی کی حرمت پر آپ فرماتے ہیں قال اللّہ تعالیٰ اللہ تعبار و تعالیٰ نے فرمایا الذین آمن اے وہ لو جنہوں نے ایمان لایا یعنی yani اے ایمان والو یعنی yani اے ایمان والا انما نما بے شک یہ کلمہ حاصل ہے یعنی اس بات میں تمہیں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلا شک شبہ ہاں جی الخمر بے شک شر شبہ شراب والمیسر جوا کھیلنا ہاں جی جوا جوا کھیلنا ہاں جی ال جوا والانصاب انصاب جو ہے بتوں کے بت پرستی اور ساتھیں بتوں کے لیے جو جانور ذبح کرتے ہیں اس کو بھی انصاف بھرتے ہیں ہاں جی بت اور بت پرستی اور بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور ولازلام فال کے تیر ہاں جی فال کے تیر یہ سب جو رسم ناپا کے من عمل شیطان شیطان کے کاموں میں سے یہ سب شیطانی کام ہیں فرش وہ پش تم سب اس سے اجتناف کرو ان تمام عامات سے شراب خوری سے جوے سے بت پرستی اور بت اور بتوں کے نام پر ذبح کیے جانور کھانے سے ولاسدام اور فال کے تیر سے ہاں جی یہ سب جو ہے ناپاک ہیں ان کے ذریعے سے جو بھی آپ چیز حاصل کریں گے یہ خود عمل اور یہ شیطانی عمل ہے میں عمل شیطان فشت نبو ہوں بس اس سے اجتناب کرو لال رقم توڑوں امید ہے اگر تم ان چیزوں سے اجتناب کرو ان حرام چیزوں سے تو تم لوگ فلاح پائے تو اس میں انصاب جو ہے میشر تو جوا کھیلنے کے معنی میں ہیں ہاں جی جواری لوگ جو, لو جو پیسوں پر کھیلتے ہیں یہاں تک بہت خطرناک چیز سانج جی. ہے میں جو ہے عطا ہے تک کو جو ہے جو میں دے دیتے ہیں اور بار بار سب جو ہے اٹھ جاتا ہے انسانی معیشت تباہ برباد ہو کر جا جاتا ہے تو جوا اسلام میں حرام ہے شراب جو انسان کے عقیل کا دشمن ہے اس شراب بھی حرام ہے ولان انصاب جو بد پرستی اور خود بد کے معنی بھی ہے اور انسا بوتوں کے نام پر جو جانور ذبح ہے ذبح کے بعد بسم اللہ نہ پڑے بسم اللہ ولوضات پڑھ کے جو جانور ذبح کرتے ہیں وہ اس کا وہ گوشت بھی حرام ہے ولازلام جو ہے ازلام کا عمل جو ہے وہ بھی حرام ہے ازلام فال کے تیر جس طرح طاصر میں لکھا ہے ازلام سے علاق عرب پہلے یہ کرتے تھے مثلا جو ہے دس, دس آدمی جو ہے وہ تیر دیتے تھے تیر دیتے تھے ٹھیک ہے اور ایک جانور ذبح کرتے تھے جانور ذبح کرنے کے بعد ان دس تیروں میں سے سات تیر پر جو ہے کامیاب لکھتے تھے اور تین تیر پر ناکام لکھتے تھے پھر اس کے بعد ان تیروں کو جو ہے محلوط کرتے تھے کسی تھیلے میں ان کو سیاح لکھا انہیں وہ نیچے رکھ کر چھپا کے تھیلے میں ڈال کے ان کو محلوط کرتے تھے پھر وہ کے گوش کو سات حصوں میں تقسیم کرتے تھے بندے تو دس یا جن گوشت سات حصوں میں تقسیم کرتے تھے پھر جو ہے ایک بندوں توروں کو معلوم کرنے کے بعد کون سے تیر کس کا ہیں جو ہے ان میں سے ایک ایک تیر دیکھتے تھے اس تیر پر جو ہے ہاں جی اگر کامیاب لکھا ہو تو اس کو گوشت کا ایک حصہ مل جاتا تھا اس میں سے اور اگر ناکام لکھا ہوا تو اس کو گوشت میں سے کچھ حصہ نہیں ملتے تھے تو اس طرح جو ہے سات لوگوں کو وہ گوشت مل جاتا تھا اور تین بندوں کو وہ گوشت میں سے کچھ نہیں ملتا تھا لیکن پیسہ ان تین بندوں کو جن کے تیر پر ناکام لکھا ہوا ہے ہاں جی ان کو پیسہ بھرنا پڑتا تھا گوشت میں سے ایک ٹکڑا بھی ان کو نہیں ملتا تھا اور لغمہ بھی باقی جو ہے دوسرے لوگ من خود میں گوشت کھاتے تھے تو یہ جو ہے اس کو جوا جیسا ہی ہے لیکن ان کا ترقہ جو ہے تیر سے تیر پر ہی تیر کے ذریعے سے اس طرح وہ گوشت سے کر کے کھا لیتے تھے تو کچھ لوگ مفت نکال لیتے کچھ بے کو مفت میں پیسہ بھرنا پڑتا تھا اس عمل کو آز علام کا ہے تو شرع نے اس طرح جو ہے چیزیں کھانے کو بھی حرام قرار دیتے دے اور یہ سب ناپاک عمل شیطانی کامیں خشتا سے امر عشتانی وہ امر کسے سغار بھی ہاں ادب کے لحاظ سے ان واجب ہے تم لوگوں کو ان چیزوں پر حیث کرنا لالک امید ہے تم سب تو فلاح پاؤ گے یہ آیا دوسری عالم ہے ان نمایت الشیطان شک شیطان چاہتا ہے ان یوں کیا بیرکم لا عداوت یہ کہ ڈالیں تمہارے درمیان بیرطمانی عداوت دشمنی ولباغذ اور باغذہ بغذ اور, اور کی نفرت آپس میں جو ہے تمہارے درمیان جو ہے دشمنی اور بغض ڈالنا چاہتے ہیں اور جو ڈالنا چاہتے ہیں فی الخمری شراب کے ذرے اور میسر جوئے کے ذریعے ہاں شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض عادت اور دشمنی ڈالنا چاہتے ہیں وہ اور وہ چاہتے ہیں تمہیں روکیں شانج انزگر اللہ اللہ کی یاد سے نماز سے ان کو روکیں شراب نوشی میں نشے میں کہا نماز پڑھنے کے نشے کا لطمے تو اللہ کو یاد کریں ان کھیلوں میں جب غرق ہو جاتے ہیں تو نا تو نہ نماز نہ اللہ کے بادشاہ کچھ بھی نہیں صرف اسی گناہ میں غرق تو وہ یہ اور اس شیطان چاہتا تو میں روکیں اللہ کو یاد کرنے سے نماز وغیرہ سے وہ ان سلاد پر نماز سے ذکر اللہ مدعا اللہ کو یاد کرنا وہ خاصوں خاص پر نماز سے تمہیں روکتے ہیں شراب اور یہ جوا وغیرہ تمام یہ بورے کام تو اللہ رحمت ہیں جب اس میں یہ خرابی ہے یہ شیطان اس جو ہے اور شراب نوشی کے ذریعے سے تمہارے میں بغض عداوت ڈالنا چاہتے ہیں ہاں جی عداوت دشمنی بغذا بغذ نفرت کی نا بشدم اور اسی جوا اور شراب نوشی کے ذریعے سے تمہیں روکتا ہے روکنا چاہتا ہے ذکر اللہ کی یاد سے اور خاص طور پر نماز سے تو اللہ فرماتے ہیں لہٰذا اے مسلمانوں اے مومنوں فحل ان تم کیا اب تو تم لگ بعض آؤ تھے آؤ گے کیا اب تو بعض آو گے یعنی علماء نے لکھا ہے یہ شراب نوشی کے بارے میں اس کی مذمت میں کئی آیتیں مختلف جگہوں پر آئے ہیں ان میں سے یہ آخری آیت ہے جس میں اللہ نے بہت سختی کے ساتھ مسلمانوں کو شراب نوشی سے اور جوا وغیرہ سے مانا فرمایا چونکہ یہ جو ہے نا عشت کے مقابلے میں اس سے پرہیز کر کے مقابلے میں یہ جملہ زیادہ حق زیادہ جو ہے زیادہ تاکیدی پہلو رکھتے ہیں اللہ ہے جب اس میں یہ ساری برائیاں ہیں ہاں جی یس یہ نجیس ہے ناپاک ہے شیطانی کا پھر فرمایا یہ تمہیں اللہ کی یاد سے روکتا ہے یہ ہاں جی, تو شیطانی سر سے تمہارا جمین عداوت دشمنی اور بغض کی نہ ڈالتا ہے اور وہ حصہ تمہیں اللہ کی یاد سے روکتا ہے خاص طور پر نماز سے تو اس میں یہ سارے مب ہیں پھر ہاں یہ جی, مسلمانوں فعال ان تم ہوں کیا تم لوگ اب تو باس آؤ گئے اب تو باعث ہو گے ہاں علماء نے تفاصر میں لکھا ہے جب یہ عاد نازل ہوا تو کچھ صاحب اس اس وقت تک شراب پیتے تھے جب یہ آج دب نازل ہوا تھا انہوں نے جواب اللہ سے کہا اے اللہ انتہینا نہ انتہینا نہ کا نعرہ لگایا اے اللہ اب تو ہم بعض آ گئے اب تو ہم بعض آ گئے اب تو ہم بعض آ گئے بول کے ہاں جی تو لہٰذا جو شراب نوشی کے بارے میں یہ دوسرے آخری آیتیں فرماتے ہیں اور یہ آیتیں جو ہے دونوں آیت سور معاہدہ نمبر نوے اور ایکانوے ہے ادھر حوالہ جو لکھا ہے تو یہ جو ہے شراب نوشی کے بارے میں صحیح آیت اس کے علاوہ اور بھی قرآن باغ میں آیتیں ہیں ہاں یہ جی شراب نوشی کے بارے میں اور بھی آتے ہیں آپ لوگ تحقیقات کریں تو اور بھی آتے ہیں تو یہ تو قرآن آیت ہو گیا حدیث فرماتے ہیں وکال رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب نوشی کے بارے میں کل مسکرین حرام یہ فرمولہ کے طور فرمایا ہر چیز حرام ہے اس میں صرف شراب کا نہیں بولا فارمولے کی شعر فرمایا ہر نشہ ور چیز حرام ہے کیونکہ انسان کے دماغ کو عقیل کو جو ہے وہ زائل کر دیتا ہے انسان کو اللہ تعالی نے دوسرے جانوروں پر عقل کے ذریعے سے اس کو برتری بادشاہ ہے جی؟ انسان سے نکالا جائے تو انسان کے ان جانوروں سے بہتر ہو جاتا ہے جیسے اور لوگ بھی ہر جگہ کراچی والے کراچی میں لاہور والے لاہور میں پنڈی والے پنڈی اور کوئٹہ والا ہر شہر میں جو لوگ رہتے ہیں آپ لوگ جو ہے آپ لوگ دیکھیں ہوں گے چرسی موالوں کی کیا حالت ہے ہاں جی جانوروں سے بتر ہے وہی حد تک جو ہے خوش نشے کی چیزیں ایسا ہیں اس کے بعد وہ نہا ہی نہیں سکتے نہانا ان کے سزا ہے عدالت کو جیلوں میں ان کو سزا دینے کے لیے نہلاتے ہیں ہاں جی نہلاتے ہیں تو یہ ان کے لیے پھر سزا شمار ہو جاتے ہیں نہلانا اب آپ زندگی بھر نہیں نہلائیں گے ان کے کیا حلیہ بن جاتے ہیں کیا شکل بن جاتے ہیں وہ خوبصورت حسین جمیل جوان لڑکے جو ہیں ہاں جی اور تواہ و برباد ہو جاتے ہیں آج کل تو سنا یہاں تک نوضب اللہ خواتین بھی پہلے خواتین چیزوں میں مبتلا نہیں تھے خواتین بھی جو آج کل کے طرح طرح کے نشے کی چیزوں میں گراکے اب گھر کے دونوں رکن جو ہے نشے کا شکار ہوگا تو مسلمانوں کا کیا حال ہوگا میرا جان اس گھر کے بچوں کا بیچاروں کا کیا حال ہوگا جب ایک شراب نشہ نشہ کا شکار ہو دوسرا نہ اور پھر بھی بچوں کو سنبھالنے والا کوئی ہوگا نا جب دونوں عادی ہو جائیں گے ان غلط چیزوں کا نشاور چیزوں کا تو اس گھر کا خدا حافظ اس گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کا خدا حافظ ہاں جی. وہ سب تباہ و برباد ہو جائے گی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو سختی سے حرام فرمایا سر سے فرماتے ہیں عموما کا نقشر و ہر وہ چیز جس کا زیادہ مقدار میں استعمال کرنا مشکل نشاور ہو فقلیل لو تو اس کا کم مقدار میں استعمال بھی حرام حرام ہے یہ چیز جو ہے تو کم میں جو استعمال کرنے سے نشاور نہیں ہوتے مشکل زیادہ مقدار میں کرنے سے مشکل ہو جاتی ہے مست ہو جاتے نشے کا شکار ہو جاتا ہے چاچے فرماتے ہیں پر ہر وہ چیز جو ماخانہ کثیر و مشکل اور وہ چیز جو زیادہ مقدار میں استعمال کریں تو نشاور ہوتا ہے بندے کو نشے میں مس کر دیتے ہیں اور جو ہے ہاں جی نشاور ہے وہ چیز تو فقالیل تو اس کا کم مقدار بھی حرام ہے جان لو کیونکہ یہ نشاور چیزیں جو بھی ہو ادولاقل یا عقل کا دشمن ہے جد اور عقل کا ضد اور پرٹیز اپوزٹ ہے ہاں جی وہ ساتر عقل کو چھپانے والا ہے عقل کو شبانے والا سات عقل کا پردہ ہے عقل پہ پردہ ڈال دیتے ہیں اور اس کے پینے کے بعد عقل سوچنے کے عمل سے فکر کے عمل سے صحیح غلط کے تمیز کے عمل سے پھر وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں رہ جاتے ہیں اور وہ صحیح سوچ نہیں پاتے ہیں والے انسان جب کہ انسان کیا بال عقل اس عقل کے ذات جو مدرے کے جو درخت کرنے والا ہے للکلیات وہ آخل جسے انسان کلیات کو درخت کرتے ہیں کلیا دینی فارمولے جس کا آج کے اسلام میں فارمولوں فارمولے کیا ہوتے ہیں انسان پہلے ایک ایک چیز پر تحقیقات کرتے ہیں پھر ایک نتیجہ آغاز کرتے ہیں ہاں جی فارمولے بنا دیتے ہیں جیسے میں نے پانی پہ تحقیقات کیا ہاں جی دریا سے پانی لیا اس پہ تجربہ کیا برف پہ گلا اس کا کیا کنواں سے پانی لیا اس ہر پانی کو مختلف جگہوں سے لے کر اس کو لیبارٹری میں چیک کیا دیکھا ہر پانی کا جو ہے کوئی اس کی حقیقت جو ہے ہاں ایچ ٹو او ہے ہاں جی ایچ یعنی کہ ہائیڈریجن دو ایسا آکسیجن ایک ایسا ہے تو پھر سائنس نے یہ فارمولہ ہمیں بتا دیا پانی کی حقیقت جو ہے اس کی حقیقی اجزا ایچ او ہے ہاں تو پھر جو ہے یہ اس کو بولتے ہیں کلیا اس کو بولتے ہیں فارمولہ جس طرح ریاضیات میں ہے نا ہاں جی نف نفی جمع ہوتی ہے جمع جمع جمع ہوتے نفی جمع نفی ہوتی ہے ہاں جی تو ان کو فارمولے بولتے ہیں اسی طرح تو یہ جو ہے انسان کو یہ اللہ نے یہ قوت انسان کو دیا اور مدرک درکن اللہ کو لیا کو ہرمولوں کو اور جو ہے اس سے انسان کو اللہ نے شرفت بادشاہ ہیں اور یہ امتاز اور اسی عقل کے ذریعے سے انسان ممتاز ہو جاتی ہے الانام دوسرے جانوروں سے تو ہمارے تغوا پر جو شاید ارتقاب کریں تناول مشکن کسی بھی نشاور چیز کا تو کیا ہوتا ہے یہ طنز تو طنز یہ گر جاتا ہے ردبۃ انسان انسان کے رطبے سے مقام سے الا ردبۃ الباہم جانوروں کے رطبے پہ کب ان کا ساکن اگر جو ہے صرف شراب یا نشے کی چیزیں استعمال کر کے اس کے اعضا ساکن ہو یعنی وہ مار پیٹ پہ نہ آ جائیں بھنس غخلت میں بیٹھ جائیں مس ہو کے نشے میں ہاں جی چور ہو کر وہ ایک جگہ پر بیٹھے رہیں تو پھر اس نے اپنے آپ کو انسان کے رطبے سے گرا کے جانور کے رطبے پر پہنچا ہے۔ بلکہ کبھی اولا ردبتِ سوا یا کبھی انسان کو پہنچا دیتا ہے نازل کر دیتا ہے وہ گرا دیتا ہے ردبتِ سوا درندوں کے درجے پہ درندوں کے درجے پہ کب بات ہے انکانت اگر شراب نوشی یا دوسرے نشاور چیزوں کے استعمال کی وجہ سے یہ تحرک ہو متحرک ہو جائیں اخلاق و سب یا اس کے درند سوات اخلاقیت جو متحرک ہو جائیں یعنی پھر وہ مارپیٹ کرنے لگ جائیں لوگوں کو تنگ کرنے لگ جائیں ہاں جی قطر و غالت کرنے نشے کی حالت میں تو پھر جو ہے یہ آدمی اب انسان کے رطبے سے کرنا صرف جانور نہیں بلکہ جانوروں میں سے درندوں کے رطبے پر پہنچ گیا ہے جو کہ سب سے بترین رطبہ ہے تو اس لیے انسان جو ہے عقل کی در سے اللہ نے ان کو انسان کو شرف بادشاہ تمام معلومات سے آنجی جی باقی سے فہرستوں انسان اپنے راستے بچے اس کو اللہ نے بلان مقام دے دیا تو مشکلات انسان خود کو جانوروں سے بھی بدتر کر دیتے ہیں اس لیے اللہ تعالی نے شرف نویشی اور باقی نشاور چیزوں کو حرام خرا دے دیا آج کے دس یہاں پر اتفاق کرتے ہیں ان